آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحیم خلق عظیم حلقین عن آگے پڑھتے ہیں عذاب شدید, شدید, شدید دیکھیں دوبارہ سے وہ ہو رہا ہے کہ غنہ ہو رہا ہے لیکن نون ظاہر ہو رہا ہے نون کو چھپا کر پڑھنا ہے اراب شدید فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اس روایت کو سن کر طلبہ اسلامی بھائی جیسا کہ وہ اسلامیات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تاج علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو سواد بنا دیتے ہیں یا سندھی میں لکھتے ہیں تو سلام لکھ دیتے ہیں یاد رکھیے درست نہیں بلکہ مکمل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے میرے شیخ طریقہ امید اہل سنت کی آپ کوئی بھی تصنیف اٹھا کر دیکھیں جا بجا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے اور آپ مکمل درود پاک تحریر کے نور سے منور ہونے کے لیے تجوید کے مطابق پاک سیکھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی تعداد پانے کے لیے سورت الملک ملک کے تلاوت سننے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغ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 والسلام وسلام یا نبی اللہ کباس یا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت موللف فیضان سنت صاحب خوف خرشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دامد برکاتم لالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ و علی وآلی وسلم نے رشاد فرمایا جب تم مرسلیم علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں اللہ علی اللہ صلی, اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے استم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان ملاحزہ فرما رہے ہیں آئیے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو جھلا بخشنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم پر دو احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں مسکار شریف کی حدیث ہے کہ مدنی آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم کا فرمانے علی شان ہے بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے عرض کیا گیا ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے بخاری شریف کی سے پاک ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وہ اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں الحمد دعوت اسلامی کا مدنی کام جن جن مساجد میں ہوتا ہے ان مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے اسلامی بہنوں کے بھی مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ الحمد عزوجل انہیں حدیث پاک کے مطابق بہترین لوگ قرار دیا گیا کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کیجیے کہ ان شاء ابھی پڑھ رہے ہیں اور جب پڑھ چکیں گے تو انشاءاللہ اپنی جھجک کو اڑا کر دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھانا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے اپنے قاعدے کھول لیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی قاعدہ کھول لیں اور صفحہ نمبر 23 مدنی قاعدے کا صفحہ نمبر 23 مدنی قاعدہ صفحہ نمبر 23 آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی چتر اس کی لائن ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ تو آئیے کچھ کا سلسلہ ہم کر لیتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں चार चार مل کر ذرا کہیں کتنے ہیں چار قاعدے ہیں تو ہم نے کون کون سے قاعدے سیکھے اظہار اور اخوا ٹھیک اچھا اظہار کب ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد روپے ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو وہاں کیا ہوگا اظہار اچھا اور اس میں غنہ کریں گے نہیں کریں گے اس میں نون کو کس طرح پڑھیں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے اچھا اخفا کا قاعدہ کیا ہے ماشاء اللہ میں عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی سماج فرمائے کہ ہمارے اسکان بھائیوں نے بتایا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا اس میں نون کو کس طرح پڑھیں گے غنہ کریں گے جی غنہ کریں گے انشاءاللہ تو آئیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم ترتیب وہی ہوگی کہ آپ اسلامی بھائی ایک ایک لفظ پر قاعدہ بتائیں گے مدنی چینل کے ناظرین ان اسلامی بھائیوں سے پہلے آپس میں جب ایک دوسرے کو وہ کریں تو قاعدہ بتا دیں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ کسی طرح اس معاملے میں پیچھے نہیں ہوں گے ان شاء بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ قوما غیرکم جی حضرت آپ ایک شخصی یہاں کون سا قائدہ ہو رہا ہے حضرت یہاں پر تنوین کے بعد حرف غین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے ماشاء اللہ اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم غناہ نہیں کریں گے سبحان اللہ ما شاء اللہ, اللہ جل کی حمد و سنا کی نیت سے ہم کیا کہیں گے آگے پڑھیے آپ اسکرین پر بھی انشاءاللہ شاء ان الفاظ کو دیکھ رہے ہوں گے پڑھئے جی حضرت آپ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا یہاں تنمین کے بعد ہر سود آ رہا ہے مشرد جو کہ حروف اقفا میں سے مشل تو یہاں پر اقفا قاعدہ ہوگا اور یہاں گنا کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ, اللہ, اللہ آگے پڑھتے ہیں رجال صدق رجالو رجالو رجال صدق جی حضور آپ ایک شام ارے یار تنوین کے بعد حرف سود آ رہا ہے جو کہ حرف اکفا میں سے یہاں پر گنا کر کر پڑھیں گے اور قاعدہ کون سا ہوگا قاعدہ اکفا کا ہوگا سبحان اللہ ماشاء اللہ آگے پڑھیے اللحب اللحب یہاں کون سا قائدہ ہوگا یہاں تنوین کے بعد حرف غین ہے جو کہ حروف ہلکی میں تھے اس لیے یہاں اظہار کا فائدہ ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے اور نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ماشاء اللہ جی حضرت آپ ارشد تنوین کے بعد دو دھار ہے جو کہ حروف اقفا میں سے ہے سہان اللہ تو یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے مسفرتوں روتوں جی آپ اس میں تنوین کے بعد حرف بود آ رہا ہے جو کہ حرف اقفا میں سے ماشاء اللہ یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا سہاگ یہاں پر گناہ کر کے پڑیں گے سبحان علی من خبیر علی من خبیر جی حضرت آپ ایک شخص یہاں کون سا قائدہ حضرت یہاں پہ تنوین کے بعد آ رہا ہے ماشاء اللہ حروف اظہار میں سے حروف ہلکی میں سے ہے ہلکی میں سے ہے تو اس کو یعنی اس میں نہیں کریں گے غنہ نہیں کریں گے قاعدہ کون سا ہوگا روپے اظہار نہیں اظہار کا قاعدہ ہوگا اظہار کا اور اس میں کون حروف استعمال ہوتا ہوں حروف ہلکی ٹھیک ہے اور قاعدہ کون سا ہوگا اظہار اظہار کا قاعدہ سبحان لگے سب اللہ اللہ اللہ سبحان طویلا سبحان سبحان سبحان سبحان جی آپ اچھا ارد یہاں پر تنوین کے بعد حرف قو آ رہا ہے جو موف ہے اقفا میں سے ہے اسے جی جی یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے یعنی نون کو چھپا کر پڑھیں گے اور فائدہ جی اقفا کا ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر توجہ رکھیے جی حضور ارشاد فرمائی کون سا ہو رہے ہیں یہاں پر تنوین کے بعد حرف تو آ رہے ہیں جو کہ حروف اقفا میں سے ماشاء اس لیے یہاں پر اقفا قاعدہ ہوگا اور ہم یہاں گناہ کر کے پڑھیں گے اور نون کو چھپائیں گے جی آپ اکشاد یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے سر یہ تنظیم کے بعد حرف خواہ جو کہ حرف ان سے ہلکی میں سے ہے ماشاء اللہ اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا نہیں کریں گے صحابوں گول صحابوں گول ماتنات جی حضور آپ یہاں تنوین کے بعد ہر بوائے جو کہ حروف اففا میں سے اس لیے یہاں اففا کا قائدہ ہوگا گنا کریں گے اور نون کو چھپا کر پڑھیں گے سبحان اللہ امید مدنی چینل کے ناظرین اتنی مشق کے بعد اب یہ بھی قواعد بتانے میں انشاءاللہ شاء ماہر ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ نفس ان نفس اللہ مت نفسن نفسن مت نف سے آپ ارشاد فرمائیے یہاں پر تنوین کے بعد حرف وار ہے جو کہ حروف میں سے ہے تو یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر ہم گنہ کر کے پڑیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ سلو حبیب صلی اللہ علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے میٹھے اسٹامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آج ہم نے صفا نمبر 23 پر موجود چار سترے چار لائنز یہ پڑھی تو ان شاء اللہ تبارک مطالعہ اب ہمارے اسٹامی بھائی یہ ان شاء اللہ دو دو الفاظ یہ سنائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک بتا ان سے سبق سنتے ہیں تو آپ بھی ساتھ میں مدری چینل کے ناظرین بھی سبق ساتھ میں دوہراتے رہیے جی حضرت آپ سنائیے پہلی لائن سے دو عرفہ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خفیف سا بالکل معمولی سگن ہوا یہ بھی نہیں ما شاء اللہ. سبحان اللہ دیجئے. ما شاء اللہ. دوسرا لفظ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی اس کے بعد والے آپ سنائیے سبحان اللہ یہ حضرت جی اس کے بعد والے آپ سنائیے دوبارہ پڑھیے زال زال پہ الف سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو کیا ہوگا بند فن ازاب فن جی اس کے بعد مسفر تن دکم مسفر تم دکا اللہ دوبارہ پڑھیے مسفرتن اب اس سے غنا کیجیے دیکھیے میرے ساتھ پڑھیے مسفرتوں بحیکاتون دیکن مسفرتوں بہکات مسفرتن دیکھیے گنہ میں نون کی آواز کو ہم نے کیا کہا ہے اقفا کے قاعدے میں نون کی آواز کو چھپا چھپائیں گے تو چھپانا اس طرح ہے کہ اس کی آواز کو لے جائیں مسفرتوں بحیکاتون سبحان اللہ کہتے ہیں انشاءاللہ مزید اس کی مشکل کرتے رہیں گے انشاءاللہ اسلامی بھائی مدرین چینل کے ناظرین بھی اس کی مشکل فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطلی یہ سبق انتہائی آسان ہے آپ انشاءاللہ تبارک وطلی آسانی کے ساتھ اسے پڑھ لیں گے انشاءاللہ عزوجل جی حضرت آپ دورہ یہ اس کے بعد کے دو لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیم خبیر ماشاءاللہ سب قبیلا سبحان اللہ, اللہ, اللہ اس کے بعد سما و تین با کون ہاں اس میں غنہ کیجئے غنہ اس طرح ج... کے نون کی آواز چھپے سما و تین با کون سما و اچھا اب تا دوبارہ پڑھیں سما و اس کے بعد آپ دہرائیے یہی الفاظ آپ بھی دہرا صحاب صاحب نف سن ظلمت ما شاء الله صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بیٹے استامی بھائیوں اور مضری چینل کے ناظرین یہ سبق بھی الحمدللہ عزوجل دوہرایا گیا आपने इसे سماعت کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم پڑھتے رہیں گے تو ہماری غلطیاں درست ہوتی رہیں گی اس کی بے شمار برکتیں انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ اب ائیے انشاءاللہ اللہ درس فیضان سنت سنتے ہیں الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام وسلام <عليك> یا رسول اللہ یا حبیب اللہ والسلام وسلام یا نبی اللہ صحابیا نور اللہ نور اللہ میٹھے بیٹھے سنگھ بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر توجہ کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ کر درد سنیے اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہ نیچے کیے در سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک پاکنا پڑا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کے فضائل عرض کرتا ہوں ہر مدنی ماہ یعنی سنے ہجری کے مہینے میں کم از کم تین روزے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو رکھ ہی لینے چاہیے اس کے بے شمار دنیاوی اخروی فوائد و فضائل ہیں بہتر یہ کہ یہ روزے ایام بید یعنی چاند کی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ کو رکھے جائیں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو کیا کہتے ہیں ایام بید کیا کہتے ہیں ایام بید، کہتے ہیں؟ ایام ایا بی چینل کے ناظرین بھی دہرائے کیا کہتے ہیں ایام چنانچہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم،, وسلم،, وسلم،, وسلم. وسلم. کے آٹھ حروف کی نسبت سے ایام کے روزوں کے متعلق آٹھ روایات ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے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 صلی اللہ علیہ وسلم ایام بید میں بغیر روزے کے نہ ہوتے نہ سفر میں نہ حضر یعنی قیام میں عمر مبین حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ میرے سرتاج صاحبِ معراج صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں ہفتہ اتوار پیر کا جبکہ دوسرے ماہ میں منگل بت اور جمعرات کا روزہ رکھتے سبحان کبھی کسی ماہ میں ہفتہ اتوار پیر کا روزہ رکھ لیں کسی میں منگل بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں حضرت سیدنا عثمان بن ابو آس اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول مختصم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے اور ہر ماہ تین دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ ہر مہینے میں تین دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر یعنی ہمیشہ کا روزہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں جس سے ہو سکے ہر مہینے میں تین روزے رکھے کہ ہر روزہ دس گنا مٹاتا اور دس گنا مٹاتا اور گنا سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو اللہ اور آخری فضیرت جب مہینے میں تین روزے رکھنے ہوں تو تیرہ چودہ اور پندرہ کو رکھو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں اور دنیا بھر میں الحمدللہ مختلف شہروں مختلف ممالک میں جمعرات کے دن ہونے والے سنت و برے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عاشی رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کی سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اس کی مرکز سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدری ذہن بنائیں مدنی چینل کے نادرین بھی اس مدنی مقصد کو دوہرائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی, کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ اپنی استا کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی استاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے ان اللہ اللہ ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبیر امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے صورت الملک کی تلاوت سنتے ہیں سباوك الذي بيده الملق وهو على كل شيش قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق السبع السماوات صداقا ما في خلق من تفاول من ترى في خطى الرشبان منها تفاو فرج البصر هل تراني من القطور شلون يالبصرك وتين انقلب اليك البصر خاصا وهو حسير ولقد زينت السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجواً للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعيد وللذين كبروا برضهم عذاب جهنم وبكس المصيد إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقاً وهي تفور تجاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوجاً فألهم خزنتها ألم يأتوا النذير قالوا بنا وقد جاءنا بيرا فكسبنا وقلنا ما نسل الله من شيء إن آتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نصدع ونرطل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بنا في ذنبهم فسحطا لي أصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب له مصفرة وأجروا كبيرين وأسروا قولهم وأجروا به إنهم عديم بذات السدور ألا يعلم من خلقه هو اللقيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فرشوا في مناسبها وكذوا من رسله وإليه النشور أأمرتم من في السماء أن يكسب بكم الأرض وإذا هي تمور أأمرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب, كذب, كذب الذين من قبلهم فكيف كان نزيل أولم أو يروا إلى ما يوصبهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي وجوا يدلكم ينصركم من دون الرحمنين الكافيون إلا فيهون أ أ هذا الذي يرج إن أسا ج الككون بل جو بوان هوور أما يمشكب بنا لا وه أنت من يمشي سبيا على حراط مستقيم قل هو الذي آشاكم وجعلنا سمق والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا صادقين إنما العين عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ذلك في الوجوه الذين كفروا وظين هذا الذي كنتم به قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَمَن نَّعَمْ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ مَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ اللهم قلنا لن صدق الله ولا ننوي اللہ... صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى بطفال مصطفى عز وجل صلى الله عليه وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مقصرت فرما درس کی غلطیاں اور تمام گنا معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تبیر اولا کے ساتھ سف اول میں ادا کرنے والا بنا دے جتنے اسلامی بھائی اس وقت اس مدرسے میں حاضر ہیں اور مدری چینل کے نہ جانے کتنے ناظرین اس وقت اس سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں اللہ سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچا کیاں مقدمے بادیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں مسطیں برکت نصیب فرما اللہ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماؤ دین اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے زیر گمبد خزرہ جلب محبوب میں شہادت جنت البقی میں متفد اور جنت الفردوس میں مدنی عقاص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں میں جگہ نصیب فرما آمید. ہمارے طریقہ طریقت امیر علیہ سنت کے علم میں عمر میں عمل میں مسطیں برکتیں نصیب فرما آمید. ان کے کہے کے مطابق مدنی کام کرنے کی توفیق دا فرما آمید. اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یار کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی ان الله وملائكته يصلون على النبي صل الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى عليه وسلم seeke ye or sukani nil qur'an